جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میری آواز سب کو نہیں آ رہی کیا اسکائپ پر بھی نو وائس آ رہا ہے وائس اوکے ہے اب اوکے ہے چلیں ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اللہ کا احسان ہے اور امید ہے آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے بہت عرصہ ہو گیا ہمیں جو ہے وہ رابطہ ہوئے اور کلاس میں آن لائن آئے کچھ ہماری بریکس تھیں آپ لوگوں کی بھی جو ہے وہ ہم نے چھٹیاں کچھ کر دی کچھ ہمیں تھوڑا تھوڑی تسلی ہے کہ ہماری کتاب جو ہے وہ چھوٹی سی ہے تو ختم ہو جائے گی وہ تسلی بھی ہمیں تھوڑا سا سست کر دیتی ہے اور باہر کیف تو یہ بتائیے کہ جو پیچھے ہم نے اب تک پڑھا تھا اس کا کوئی کسی نے ریوائز کیا اس کو کچھ ذہن میں ہے اب تک کچھ اس کا کچھ خاکہ کچھ کچھ باتیں اچھا تو آج ہم نے پڑھنا ہے کی بحث تو پڑھ لی تھی میرے خیال سے سبق سوم سے پڑھنا قزیہ شرتیہ جہاں تک میرا خیال ہے جی تو چلیں ایک مختصر سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں تصدیقات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے سبق اول میں حجت کی بحث پڑھی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ دو یا زیادہ تصدیق جانی ہوئی کو ترتیب دے کر جب کوئی نہ جانی ہوئی بات معلوم کریں تو ان جانی ہوئی تصدیق کو حجت اور دلیل کہتے ہیں پھر ہم نے سبق دوم میں قضیوں کی بحث پڑھی تھی اور قضیے کی تعریف میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں پھر اس کی ہم نے دو قسمیں کی تھیں ایک قضیہ حملیہ اور ایک قضیہ شرطیہ تو قضیہ شرطیہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا تھا قضیہ حملیہ پڑھ لیا تھا اور قضیہ حملیہ جو تھا وہ وہ قضیہ تھا جو دو مفرد سے مل کر بنا ہوا تھا شرطیہ کے اندر مفرد نہیں مرکب ہوتے ہیں اور حملیہ میں مفرد ہوتے ہیں تو ہم نے ابھی تک حملیہ پڑھا تھا پھر اس میں حملیہ کے اندر یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ یا تو ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہوگا یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی ہوگی جیسے ہم کہیں کہ زید جو ہے وہ کھڑا ہے زید کھڑا ہے تو دو مفرت ہیں زید اور کھڑا اور ہے جو ہے وہ آپس میں رابطے کے لیے ہے اس میں ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ کے لیے ثبوت ہے اور دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ نفی ہو جیسے زید عالم نہیں تو اس میں زید کے لیے عالم نہ ہونا پایا جاتا ہے یا اس کا ثبوت ہے نہ ہونے کا ثبوت ہے اب ہم اس کے بعد پھر ہم نے غذی حملیہ کی چاک میں بھی پڑھنی تھی مخصوصہ طبعیہ محصورہ اور محملہ اور مخصوصہ میں ہم نے کہا تھا کہ وہ غذی حملیہ جس کا موضوع شخص معین ہو جیسے زید کھڑا ہے زید ایک مخصوص شخص ہے طبعیہ وہ تھا جس کا موضوع کلی ہو اور حکم اس کلی کے مفہوم پر ہو افراد پر نہ ہو تو جب کلی کے مفہوم پر ہوگا تو جیسے ہم کہیں گے کہ انسان نو ہے تو اس میں نو ہونے کا حکم جو ہے وہ انسان کے افراد پر نہیں ہے بلکہ ایک اس کے مفہوم پر ہے کیونکہ نو جو ہے وہ اگر کہیں گے تو ایک فرد اس میں نہیں آئے گا بلکہ پورا جب تک اس کا مفہوم مراد نہیں لیں گے آگے لفظ نو استعمال نہیں کر سکتے انسان کے لیے تیسری ہم نے پڑھی تھی قضیہ محصورہ تیسری قسم جس میں موجود و کلی ہوگا اور حکم اس کلی کے افراد پر ہوگا اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ کلی کے ہر ہر فرد پر ہے یا بعض افراد پر ہے. جیسے یا تو ہم یوں کہیں گے کہ ہر جاندار ہر انسان جاندار ہے تو اس میں ہر ہر فرد پر ہم نے حکم کو جو لاگو کیا قزیہ معصورت کی پھر ہم نے چار اور کس میں پڑھ لی تھیں موجبہ کلیہ مجبہ جزیا سالبہ کلیہ سالبہ جزیا تو مجبہ کلیہ وہ قزیرے مصورہ تھا کہ جس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ موضوع کے ہر ہر فرد کے لیے محمول ثابت ہے ہر انسان جاندار ہے تو ہر انسان موضوع جو ہے وہ انسان جاندار جو ہے وہ محمول تو ہر ہر انسان کے لیے محمول جو ہے وہ ثابت ہوا اور وجوہ جزئیہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ بعض والی بات آ جائے کہ بعض کا ثبوت ہے جیسے بعض جاندار انسان ہیں سالبہ کو لیا جس میں ہم نے کہا تھا کہ نفی ہے موضوع معمول کی آپس میں نفی ہے اور ہر ہر فرد سے نفی ہے کوئی انسان پتھر نہیں اور سالبہ جزئیہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ نفی تو ہے لیکن بعض افراد سے ہے جیسے بعض جاندار انسان نہیں اور پھر چوتھی قسم قضیہ محملہ تھی کہ جس میں محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت تو ہو لیکن یہ بیان نہ کرے کہ ہر ہر فرد کے لیے ہے یا بعض کے لیے ہے جیسا ہم کہیں کہ انسان جاندار ہے اب ہر انسان ہے یا بعد انسان ہے یہ اس میں ثابت نہیں کیا گیا جی آگے چلتے ہیں قضیہ شرطیہ کی بحث یہ تو ہم نے جتنی بھی قسمیں پڑھی تھیں یہ ساری کی ساری تھیں قضیہ حملیہ کی اقسام اب ہم پڑھتے ہیں قضیہ شرطیہ کی اقسام پہلے قضیہ شرطیہ پڑھ لیتے ہیں قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے دو قضیوں سے پہلے ہم نے کہی تھی کہ دو مرک دو مفرت سے بنے حملیہ وہ تھا جو دو مفرت سے مل کر بنے قضیہ شرطیہ وہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے تو دو مفرت سے مل کر ایک قضیہ بنتا ہے اور جب ایک ایک قضیہ فذات خود دو قضیوں سے مل کر بنا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں چار مفرد ہوں گے دو ایک طرف دو ایک طرف دو نے ایک قضیہ بنایا اگلے دو نے ایک قضیہ بنایا تو یہ دو قضیوں سے مل کر بن گیا جی جیسے کوئی کہے اگر سورج نکلے گا یہ ایک قزیا تو دن ہو گا, یہ دوسرا قضیہ تو یہ شرطیا اسی لیے کہا کہ اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا سورج نکلے گا ایک قضیہ ہے اور دن ہوگا یہ دوسرا قضیہ ہے یا جیسے یوں کہا جائے کہ زید یا تو پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے اب زید پڑھا ہوا ہے ایک قضیہ اور دوسرا زید ان پڑھ ہے دوسرا ہے ان قضیا کی بحث میں پہلے قضیے کو مقدم اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں قضیہ حملیہ کے اندر جو دو مفرد تھے ان کو ہم نے کہا تھا کہ ایک کو موضوع اسرو کو معمول کہتے ہیں لیکن یہاں پر چونکہ مفرد نہیں ہے بذات خود دو الگ الگ قضیے ہیں تو پہلے قزیے کو ہم مقدم کہتے ہیں اور دوسرے قزیے کو ہم تالی کہتے ہیں تو ہم نے قضیہ کی دو قسمیں پڑھ لیں قضیہ شرطیہ کے ماتحت دو قسمیں ایک قسمیں کہہ لیں یا اس کے دو طرق ہیں پہلی قسم یہ تھی کہ جس میں باقاعدہ شرط کے ساتھ ذکر کیا جائے کہ اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا جس میں اگر اور تو نہیں ہے کہ یوں ہوگا تو وہ ہوگا لیکن پھر بھی دو قزیے پائے جا رہے ہیں جیسے کوئی کہے کہ زید یا تو پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے تو اس میں بھی دو قضیوں سے مل کر ایک مرکب بنا ہے شرط قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے متصلہ اور دوسری ہے منفصلہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ قزیہ شرطیہ ہے کہ اس میں یہ بات ہو کہ ایک قزیے کے تسلیم کر لینے پر دوسرے قزیے کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو اگر ثبوت کا حکم ہوگا تو متصلہ موجبہ کہلائے گا جیسے اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا ایک کے ثبوت سے دوسرے کا ثبوت ہو رہا ہے نفی نہیں ہو رہی تو جب ایک قزیے کے پائے جانے سے دوسرے قضیہ ثابت ہوتا ہو یا دوسرے قزیے کے ثبوت کا تعلق پہلے قضیے کے ساتھ ہو تو اس صورت میں اس کو متصلہ موجبہ کہیں گے موجبہ تو اس لیے کہ ثبوت ہے اور متصلہ اس لیے کہ اس میں اتصال ہے کہ اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا اچھا اور اگر نفی کا حکم ہو تو متصلہ سالبہ ہوگا نفی کا حکم ہو پہلے قضیہ دوسرے قزیے کی نفی کرتا ہو یا دوسرے قضیے سے پہلے قضیے کی نفی ہوتی ہو تو متصلہ تو ہوگا کیونکہ پہلے کی وجہ سے دوسرے کی نفی ہو رہی ہے لیکن ہوگا وہ سالبہ کیونکہ نفی کی بات ہوئی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہے یہ بات یہ سالبہ سالبہ والی بات ہے نفی نفی ہو رہی ہے نہیں ہے یہ بات اب کیا بات نہیں ہے کہ اگر زید انسان ہو تو گھوڑا ہو ظاہری بات یہ بات تو نہیں ہے کہ اگر زید انسان ہوگا تو وہ گھوڑا ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو متصلہ اس لیے کہا کہ اس میں اگر اور تو والی بات آ رہی ہے کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا یوں نہیں ہوگا تو یوں بھی نہیں ہوگا تو اس لیے اس کو ہم نے شرط متصلہ یا تو موجبہ کہا اگر ثبوت ہے اور سالبہ کہا اگر نفی ہے شرطیہ منفصلہ وہ تو ہم نے پڑھ لی تھی متصلہ کی قسم یعنی شرطیہ کے ماتحت ایک قسم متصلہ اب ہم قضیہ شرطیہ کی دوسری قسم پڑھ رہے ہیں شرطیہ منفصلہ منفصلہ وہ قضیہ ہے کہ اس میں دو چیزوں کے درمیان علیحدگی اور جدائی کے ثبوت یا نفی کا حکم دیا جاوے دو چیزوں کے درمیان یا تو علیحدگی اور جدائی اس کا یا تو ثبوت ہوگا کہ واقعی دونوں کے درمیان علیحدگی اور جدائی ہو رہی ہے یا نفی ہوگی کہ نہیں ان دونوں چیزوں میں کوئی علیحدگی اور کوئی جدائی نہیں ہے اگر جدائی کا ثبوت ہوا تو اس کو منفصلہ موجبہ منفصلہ موجوہ موجوہ تو اس لیے کہ ثبوت ہوا ہے نفی نہیں ہوئی منفصلہ اس میں کہ اس میں اگر اور تو والی بات نہیں ہو کہ اگر یوں ہوگا تو یوں ہوگا نہیں جدائی اور علیحدگی کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے اسی لیے اس کو منفسل اگا ہے متصل نہیں ہے اتصال نہیں ہے دو قزیوں کا بس میں انفصال ہے جیسے یوں کہا جائے کہ یہ شہ یا تو درخت ہے یا پتھر ہے اب دو قزیے پائے گئے یہ شہ یا تو درخت یا پھر یہ کہیں کہ یہ شہ یا تو پتھر ہے تو اب ایک ہی چیز دو اکٹھی تو نہیں ہو سکتی ان دونوں کے درمیان علاہدگی اور جدائی ثابت ہو رہی ہے کوئی بھی چیز ہوگی مثال کے طور پر کوئی درخت ہی ہو تو اس درخت کو دیکھ کر اگر کوئی یہ کہ کہ یہ تو یا درخت تھا یا پتھر ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے دونوں نہیں ہو سکتی تو یہ اپس میں جدائی کا ثبوت پایا گیا ہے اس میں. کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہے کوئی بھی چیز ایک وقت میں درخت اور پتھر دونوں نہیں ہو سکتی جدائی ہوئی ہے ثبوت ہوا ہے جدائی کی وجہ سے منفصلہ اور ثابت ثابت ہونے ہونے کی کی وجہ سے کے موجبہ منفصلہ موجبہ اور اگر جدائی کی نفی ہو تو اس کو منفصلہ سالبہ کہیں گے جیسے ہم کہیں کہ یہ بات نہیں ہے جیسے ہم نے یہ بات کی کہ یہ بات نہیں ہے تو فوراً سمجھ میں آ کہ سالبہ والی بات آ رہی ہے کیونکہ یہ بات نہیں ہے یہ یہ عبارت بتلا رہی ہے کہ آگے ثبوت نہیں ہو رہا نفی ہو رہی ہے نفی کس چیز کی ہو رہی ہے یہ بات نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو یا تو سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو باقی اس میں حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج بھی نکلا ہو اور دن بھی موجود نہ ہو تو جب بھی سورج نکلا ہوگا دن موجود ہوگا بھلے بادلوں کی وجہ سے اس میں اندھیرا ہو نظر نہ آئے لیکن وہ دن تو کہلائے گا وہ رات تو نہیں کہلائے گی بادل ابھی جائیں رات تو نہیں کہلائے گی وہ کہلائے گا تو دن ہی تو یہ کہنا کہ یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن موجود ہو یہ غلط ہے تو اسی لیے ہم نے یہ بات کہہ دی کہ یہ بات نہیں ہے یعنی یہ بات غلط ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن موجود ہوگا تو معلوم ہوا کہ یہ منفصلہ سالبہ ہے کہ اس میں جدائی جو ہے وہ اس کو اس کی نفی کی جا رہی ہے جدائی،, جدائی کی نفی نہیں جدائی کا ثبوت ہے لیکن اس سے قبل اس کو اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ یوں, یوں،, یوں کہنا درست نہیں ہوگا جی تو اس اعتبار سے ہم نے شرطیہ کی دو قسمیں پڑھی قزیہ شرطیہ قزیہ متصلہ اور مبتصلا کے مات ہے پھر دو قسمیں موجبہ اور منفصیل موجبہ اور سالبہ اور پھر ہم دوسری قسم شرطیہ منفصلہ کی پڑھی اور اس کے ماتحت بھی قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ یا قضیہ شرطیہ منفصیٰ ثالبہ جی میرا خیال سے آج اتنا ہی کافی ہے اور کیونکہ اس کی اقسام کافی ساری ہیں اس کے ماتحت پھر لزومیہ اتفاقیہ آئے گی اور نہ دیا پھر اس کی ماں اور کافی ساری اس کی اقسام ہیں تو ان اقسام کی وجہ سے آپس میں یہ گڑمٹ نہ ہو جائے تو آپ حضرات آج اتنا ہی کیجیے کہ قضیہ شرطیہ اور اس سے قبل جو ہم نے پڑھا تھا قضیہ حملیہ وہ بھی دیکھ لیجیے اور قضیہ شرطیہ کو دیکھ لیجئے اور قضیہ شرطیہ کی دونوں اقسام کو بھی دیکھ لیجئے تو آج اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس کو اس سبق کو مکمل کر لیں گے کوئی سوال ہو یا کوئی بات پوچھنے والی ہو تو پوچھ لیجیے جی ٹھیک ہے جزاک اللہ تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہم اس کو یہاں سے آگے سٹارٹ کریں گے تو اجازت پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ